یہ رات کیوں عطا ہوئی ہمیں ایک بات تو آپ نے شاید بار بار سنی بھی آپ کو پتا بھی ہونی چاہیے کہ یہ رات خاصہ ہے امت محمدی علی الف الف سلام کا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خاصیت ہے پچھلی کسی امت کو یہ رات نہیں ملی کسی نبی کی امت کو نئی القدر نام کی کوئی چیز نہیں ملی یہ اللہ باغ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو, جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ یا اس کی ناچ رکھتے ہوئے ہمیں تحفہ عطا فرمایا حادیث کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں کے کچھ لوگوں کی طویل عمر جس میں انہوں نے بڑی طاعت کے ساتھ زندگیاں گزاری اس کا آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تو آپ کے دل کے اندر یہ حسرت اور افسوس پیدا ہوا کہ پچھلے لوگوں کی امتیں عمریں ات اتنی لمبی ہوتی تھیں تو اللہ جن شاہوں نے ان کو اتنا کچھ عطا فرمایا اللہ پاک نے اس لمبی عمر میں ان کو اتنی نیکیوں کی توفیق دی میری امت کی تو عمریں چھوٹی ہیں آپ نے ایک حدیث فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمر بین میں و سکیں کہ میری امت کی اوسط عمر ساٹھ اور ستر کے درمیان یہ زیادہ سے زیادہ امر اسے کہنا چاہیے تو آپ نے جب پچھلی امتوں کے لمبے احوال سنے اتنے سال عبادت کی اتنے سال آپ کے دل میں یہ حسرت اور افسوس پیدا ہوا کہ میری امت کی تو عمر چھوٹی ہے اس پر اللہ جانا انہیں اپنے حبیب کی حسرت کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے افسوس کو ختم کرنے کے لیے لہلت القدر فرمائی کہ آپ کو ایک رات ایسی عطا ہو جائے گی آپ کی امت کو کہ پچھلے زمانوں کے لوگوں کی لمبی چوڑی عبادتوں کا اور اتنے زمانوں کی عبادتوں کا نعم البدل اگر ہو جائے گا تو وہ ایک رات کے اندر آپ کی امت کے اندر ہو جائے گا یہ کتنی بڑی دولت اور نعمت ہے ایک اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض انبیاء کا ذکر فرمایا پچھلی امتوں کے نام بھی آتے ہیں کہ حضرت ای ای ای ای ای ای حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور حضرت یوشع بن علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور حضرت ذکر علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ان انبیاء نے اسی سال تک اللہ جانو کی ایسی عبادت کی ایسی عبادت کی کہ پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی یہ غافل نہیں ہوئے اللہ تعالی سے ایسی عبادت کی آپ کو شاید یہ پیدا ہو کہ سوئے بھی تو ہوں گے درمیان میں تو اس کی ایک اور حدیث شریف اس کا جواب دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ہم جو نبی ہیں ہماری آنکھیں سوتی ہیں لیکن ہمارا دل نہیں سوتا جب ہم سو بھی رہے ہو تو ہمارا دل جاگ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ وقت بھی ان کا عبادت کے اندر گزر رہا ہوتا تو جب یہ آپ نے بیان فرمایا تو حضرات صحابہ کو جو بیٹھے گئے تشریف فرما تھے ان کو بڑی حسرت پیدا ہوئی کہ کیسی لمبی عمرے تھی کہ اسی بیاسی سال اتنے زمانہ تو صرف عبادت میں گزارا بچپن کا دور اس کے علاوہ ہوگا بڑھاپے کا بہت زیادہ دور شاید اس کے علاوہ ہوگا تو اللہ جن شاہوں نے پھر جبرئی امین کو صورت القدر دے کر بھیجا کہ آپ کی امت کے لیے ہم نے ایک رات کو ایسا بنا دیا ہے